اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم, الرحیم وسلۃ والسلام علیٰ سید المب ابرسلیم امام الم الدین خوتم النبیم سید نَ و مولانحمد علیہ وََحاب اجمعین رمضان شریف اس کے جو روزے ہیں یہ ہم آپ سب لوگ بڑی اچھی طرح واقف ہیں یہ ہم پر فرض ہیں اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو پچھلی نشست میں ہو چکی ہے مگر ہم آپ سب لوگ مختلف دنوں میں مختلف نفلی روزے جو ہیں وہ بھی رکھتے ہیں ایک لیکن نقطہ پہلے بھی ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں وہ ذہن میں آپ رکھیں کہ اگر کبھی پزار روزے باقی ہوں تو پھر نفلی روزہ نہیں رکھا جا سکتا ایسی صورت میں ان ایام میں ان دنوں میں جب آپ نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کی نیت نفلی روزے کی یا اس جو بھی مقررہ وقت ہے اس کی نہیں کریں گے بلکہ آپ اس کی جو نیت کریں گے وہ نیت آپ قضا روزے کی کریں گے اب نفلی روزوں کے سلسلے میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کے درمیان اور جہنم کی آگ کے درمیان اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر خندق بنا دیتا اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس ایک دن کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے ستر سال دور کر دیتا ہے اسی طرح وہ حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل بڑھایا جاتا ہے ایک نیکی دس سے لے کر سات سو گنا تک ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے سوائے روزے کے ایک نیکی دس گنا سے روزہ میری خاطر ہے میں خود ہی اس کا اجر دوں گا روزہ دار اپنی شہوت اور دعام میری خاطر چھوڑتا ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک بوقت افطار اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہے اب یہاں پہ دو تین باتیں سمجھ لیں کچھ ہمارے علماء ظاہر ہے کہ ان احادیث کو رمضان شریف کے روزوں کے ساتھ جوڑتے لیکن شارحین جو ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف رمضان شریف کے فرض روزوں کے ساتھ نہیں ہے یہ جو فضائل ہیں یہ فضائل نفلی روزوں کے ساتھ بھی اس کے علاوہ جہاں یہ کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے کا عجر میں خود دوں گا اسی طرح ایک اور روایت جس کی صحت کلام کرتے ہیں اس میں یہ آیا ہے کہ روزے کی جزا میں خود ہوں اس کو اب اس طرح سے دیکھیں کہ روزے قیامت ان کو دیدار اللہی ہوگا جب جنت میں وہ جائیں گے اب میں شرح عرض کر دوں کہ جنت میں جب وہ جائیں گے اور جنت کی وہ تمام انعامات کو دیکھیں گے تو وہ ظاہر ہے کہ مطمئن ہو جائیں گے دل ان کا خوش ہو جائے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالی ان کو جب اپنے دیدار سے نوازے گا تو پھر وہ ایسا کمال کا وہاں پہ ایک جذبہ ہوگا ایسی کمال کی ایک خوشی ہوگی کہ اس کے آگے جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت جو ہے وہ بھی ہیچ لگے گی انسان کو اب اصل بات تو یہ کہ اجر تو ہر چیز کا اللہ ہی خود دیتا ہے یہ دوسری روایت کو سامنے رکھتے ہوئے پھر سمجھ میں آیا کہ اس کا اجر میں ایک اجر یہ بھی ہے کہ دیدار الہی سے نواز جائے اب اس پہ ظاہر ہے کہ مختلف مکاتب فکر بحث کرتے ہیں کچھ لوگ دیدار الہی کا مکمل انکار کرتے ہیں کچھ لوگ اقرار کرتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کا دیدار ہر جنتی مومن کو ضرور حاصل ہوگا اس کی کیا کیفیت ہوگی وہ ہمیں نہیں مارا ظاہر آنا تو ضروری نہیں ہے کہ وقت آئے گا आएगा پتا چلے گا مگر ہمارا ایمان ہے کہ دیدار اللہ ہوگا جو کہ جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایک نعمت ہے جس کے بعد ایک روایت نظر سے گزری لیکن اس روایت پر شدید اعتراض ہے آپ پہلے ارز کرتے لیکن سمجھانی کے لیے ارز کرتے کسی نے دیکھا کہ جنت میں دو لوگ کھڑے ہیں اور چہرہ ان کا جو ہے بلندی کی طرف ہے اور وہ بالکل گم سم ہیں نہ ہلتے ہیں نہ بوزتے ہیں نہ دیکھتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے تو انہوں نے ایک ہمارے بہت بڑے محدث ان کا نام لیا کہ یہ وہ ہے رحمت اللہ علیہ. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے کیوں کھڑے ہیں انہوں نے کہا اللہ کا دیدار ایسا ہے کہ اس کے بعد کسی چیز کی حاجت بھی نہیں رہ جاتی کسی چیز کی خواہش بھی نہیں رہ جاتی یہ اس وقت دیدار علاقے میں مصروف ہیں ظاہر ہے اس طرح کی جو روایات ہوتی ہیں سوائے اس کے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ہوں تو پھر تو وہ مستند ہیں باقی کسی کا خواب ہو سکتا ہے اس پہ ہم بحث نہیں کرتے لیکن سمجھانے کے لیے یہ ایک اچھی روایت ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جنت کی کوئی بھی نعمت اس کے آگے بالکل معمولی سی چھوٹی سی چیز لگے گی کیونکہ اس جیسی نعمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی اب یہ جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں ان روزوں میں جو زیادہ تر احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں یا کہا گیا کہ ان کو رکھنا چاہیے اس میں سب سے پہلے تو شوال کے روزے ہیں شوال کے روزوں کے بارے میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے چھ روزے رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کے برابر ہے اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ہمیں ایک روایت سے پتہ چلا کہ سورہ الاخلاص پڑھی جائے تو ایک تہائی قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ہے ہمیں ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا کہ استغفر اللہ استغفر اللہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تین دفعہ سورہ الاخلاص پڑھ لیں گے تو ہمیں پورے قرآن مجید کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ حاصل ہو جائے گا تو ہمیں قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے انہ راجم ثواب کی جب بات ہوتی ہے اتنا ثواب ملنا اور بات ہے اور وہ عمل ہونا اور بات ہے اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سورہ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ دو دفعہ پڑھا جائے تو ایک قرآن مجید کا ثواب حاصل ہوتا ہے آج کی گفتگو میں ہم ان احادیث کی صحت میں بات نہیں کر رہے جس وقت قرآن مجید کے فضائل پہ ہم بات کریں گے اس کے اندر یہ ساری احادیث انشاءاللہ لے کر آئیں گے اور اس پہ گفتگو کریں گے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے اسی طرح اگر فلاں عمل کرو گے تو آپ کو حج کا ثواب ہوگا اس کا حج کا ثواب ہونا اور چیز ہے لیکن فرض حج کی فرضیت کا مکمل ہو جانا اور چیز دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے ہیں ایک لاکھ نماز کا ثواب حاصل ہوتا ہے مدینہ منورہ میں نماز پڑھتے ہیں پچاس ہزار نماز کا ثواب حاصل ہوتا ہے آپ اگر ہم وہاں جائیں اور اللہ کرم کرے ہمیں موقع ملے اور وہاں جا کے ہم پانچ ایک دن کی پانچ باجماعت نمازیں پڑھیں تو پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار پچاس ہزار, پچاس ہزار پچاس ہزار یہ ہو گئی جناب اڑھائی لاکھ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے جتنی قزائیں ہوئی ہیں وہ معاف ہو گئی سواب اور بات ہے فرض اور بات ان دونوں کو اکٹھا نہیں کرنا اس لیے اس کا کوئی یہ مطلب نہ سمجھے کہ اگر کہہ دیا کہ پورے زمانی کے روزے رکھنے کے برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بس شیوال کے روزے رکھ لیے تو سمجھ لیں جو قزائے ہیں وہ بھی ہو گئی سمجھ لیں کہ آئندہ جو آنے ہیں وہ بھی ہو گئے سمجھ لیں جو پچھلوں میں کوئی کوتاحی تو وہ بھی ہو گئی اس کو ان مانوں میں ہم ایسی ہادی سے مبارکہ کو نہیں لیتے جو قضا ہمارے پاس روزہ ہے اس کی قضاء کرنا لازم ہے اگر اس کی قضاء اس انداز میں ہوتی تو اس کے لیے بڑے واضح احکامات ہوتے تو ہمارے فکہ نے اس کا یہ مطلب نہیں لیا اور ہم نے بھی اس کا مطلب یہ نہیں لینا اسی طرح یوم عرفہ کا جو روزہ ہے تو ابو کتاد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کی بابت سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی ایک روزہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی ہو گیا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ لیکن یہاں پھر وہی بات ہے کیا اس سے گناہ کبیرہ استغفر ہو ان کی بھی معافی ہو جائے گی کیا ان سے حقوق العباد میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کی بھی معافی ہو جائے گی اس کو بھی سمجھنا ہے کہ معاملات کو ظاہری معنوں میں کبھی نہیں لیا جاتے پھر ہر ماہ تین روزے ان کو ہم ایام بید کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مہینے تین روزے رکھنا ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے اور یہ تین کون سے ہیں بید اس لئے کہتے ہیں کہ ابید ابید صفیت کو کہتے ہیں جو سفید یعنی چمکدار ترین تین راتیں چاند کے مہینے کی اسلامی مہینے کی ہر ماہ حضم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے والے کے لیے عظیم اجر ہے تیرہ چودہ پندرہ تاریخ یہ جو تین روزے ہیں یہ ہمیں ہر چاند کی تاریخ کے اگر ہم رکھیں تو بڑا عظیم اجر و ثواب ہے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حدیث کے مطابق ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ابو کتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار یعنی پیر والے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی تھی اس پہ ہمیں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کسی مکتبہ فکر کوئی اختلاف رائے نہیں ہے کہ آپ کی ولادت جو ہے وہ پیر والے روز ہوئی تھی اور اسی دن میری بست ہوئی تھی یعنی اعلان جو نبوت کا ہوا یا اسی دن مجھ پر وہی نازل کی گئی اب ہر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں پس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں اب ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہم مختلف ایام کے حساب سے بھی ہمارے پاس اس طرح کی حدیث موجود ہیں کہ فلاں رات یہ کام ہوتا ہے فلاں دن یہ کام ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں خلقت بہت بڑی تعداد ان دنوں میں ان راتوں میں عبادت کرتی ہے اور ان دنوں کو روزہ رکھتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ صحیح حدیث ہے یہ ترمزی شریف کی کہ جس کے مطابق ہر پیر والے دن بھی روزہ رکھا جائے اور جمعرات والے دن بھی روزہ رکھا جائے تو یہ بھی وہ ایام ہیں جن ایام میں اعمال جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں اب ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ ایسی تمام احادیث مبارکہ جس میں ایسے الفاظ آئے کہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں تو روزہ تو دن کی حالت میں ہوتا ہے اس کا مطلب ظاہری طور پر اس سے میں کیا بات معلوم ہے کہ دن کی حالت میں اعمال پیش ہوں گے تو پچھلی رات کو اگر ہم عبادت کریں بہت اعلیٰ بات ہے اس میں کوئی شک نہیں واضح طور پہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر رات کے آخری پہر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نضول فرماتا ہے اور جب نزول فرماتا ہے تو وہاں پہ, پہ پھر یہ کہ بھی کون ہے جس کو مغفرت چاہیے تو یہ تو ہر رات کی فضیلت ہے ہمارے لیے احمد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محرم کے روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں آیا کہ اگر میں آئندہ سال رہا تو نو محرم کا روزہ رکھوں گا اور اسی طریقے سے ابو اب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کے بعد افضل روزہ جو ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ابو کتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارا بن جاتا ہے یعنی یہ جو نفلی روزے ہیں سارے ان کو اگر ہم رکھ سے چلے جائیں تو ہمارے جو ہیں جو گناہ ہیں ان کا کفارہ بنتا چلا جائے گا اور اگر کفارہ ہو گیا تو نامہ کے اندر بے تحاشا بے بہا سواب کا اضافہ ہوگا پھر ذوال کے اشرا کے روزے ظاہر عید والے دن تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا مگر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کوئی ایسا دن نہیں جس میں نیک عمل اللہ تعالی کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہوں ذلحجہ کے عشرہ کی بات ہو رہی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے دریافت کیا کہ کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں ہے مگر وہ شخص جو اپنے نفس اور مال کے ساتھ نکلا ہو اور پھر وہ ان میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹ پھر اسی طرح شعبان کے روز ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک بات تو بڑی واضح فرما دی کہ اور یہ بھی ترمیز شریف کی حدیث ہے کہ جب آدھا شابان باقی رہ جائے تو روزہ مت رکھو یعنی پہلے پندرہ دنوں میں بے شک پندرہ, کے پندرہ روزے رکھ لیے جائیں لیکن پندرہ شاہ کے بعد روزے نہ رکھے جائیں شارہین جو ہیں حدیث مبارکہ کے ان کا اس میں خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد رمضان شریف شروع ہونا ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوئی چند دن کا تھوڑا آرام مل جائے یہ نہ ہو کہ تھوڑی سی کمزوری پہلے ہی ہو گئی ہو اور پھر رمضان شریف کے روزے رکھنے میں مشکل پیش آئے یہ جو شارحین نے کہا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے وہ بھی عرض کر دیں بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ جس کے اندر الفاظ آئے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم بان کے پورے مہینے روزے رکھتے اور فرماتے کہ اتنا عمل کرو جتنی تم طاقت رکھتے ہو اللہ نہیں اکتاتا جبکہ تم اکتا سکتے اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان شریف کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا نہ ہی شاہ کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں کسرت سے روزے رکھتے دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ کہتے کہ آپ روزے ہی رکھتے چلے جائیں گے اور افطار فرماتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ افطار ہی کرتے چلے جائیں گے اور آپ کسی مہینے میں ماہ شاہبان سے زیادہ روزے نہیں رکھتے تھے حضرت عائشہ صلی اللہ میں میری موت کے بارے میں جب فیصلہ کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں روزہ تو دن کا ہوتا ہے اور پھر دارمی اور دار دونوں کی حادثیث ہیں جس میں میں نے ابھی عرص کیا کہ نصف شابان گزر جائے تو روزہ رکھنے سے بعض آ جاؤ اور ایک حسن صحت ابھی تک صحیح حدیث عرض کر رہے ہیں ہم حسن صحت کی حدیث ہے احمد میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے امام تہابی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے کہتے ہیں کہ یہ شان والا مہینہ ہے جس کے متعلق لوگ غفلت کا شکار ہیں یہ رجب و رمضان کے درمیان میں واقع ہے اس میں اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بار میں پیش کیے جاتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال ایسی حالت میں پیش ہو کہ میں روزے کی حالت میں. ویسے تو کبھی بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں نفلے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے سوائے اس کے کہ جمعہ کا روزہ فکہ کہتے ہیں کہ نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح اکیلا دس محرم کا روزہ منع کیا گیا ہے نو اور دس دو جوڑ کے رکھے جائیں گے اسی طرح اگر جمعے کا رکھنا ہے تو یا سات جمعرات کو جوڑ کے جمعرات اور جمعہ رکھا جائے گا یا جمعہ اور ہفتہ جوڑا جائے گا جمعرات اور جمعہ جوڑ لیا جائے تو اس لیے اچھا ہے تو جمعرات کا روزہ رکھنا تو سنت بھی ہے لیکن ویسے تو کوئی بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں سوائے جن کی ممانعت ہے جیسے عید کے دن روزہ نہیں ہو سکتا لیکن یہ وہ روزے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے تو ہم آپ میں سے جن لوگوں کو روزوں کا نفلی روزوں کا شوق ہو ان کو چاہیے کہ یہ ایک فہرست بنا لیں ہم بھی کوشش کریں گے کہ اگلے جمعے سے پہلے پہلے اس کی فہرست بنا کے آپ لوگوں کے لیے لے آئیں تاکہ اگر کسی کو چاہیے تو ہم سے لے لے اور اس میں جن دنوں میں نہیں رکھنا وہ بھی اس میں ہم کر دیں تاکہ آپ اپنے پاس رکھیں اس کے مطابق نفلی روزے رکھیں لیکن ذہن میں رکھے ہم نے پہلے کہا کہ یہ نفلی روزے ضرور رکھیں لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر قضا روزے باقی ہیں تو آپ ان کی نیت نفلی روزے کی نہ رکھیں بلکہ قضا روزے کی رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیکی کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اس بخش ہمیں شوق اور ذوق بخشے کہ ہم یہ نفلی روزے اس طرح سے رکھ سکیں تاکہ جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم سے کچھ کوتاہیاں ہوتی جاتی ہیں وہ کوتاہیاں ساتھ ساتھ صاف ہوتی جلی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اسلم اللہ علیہ خیر کے ہی سیدنا و مولانا محمد